يا أيها الناس ضرب مسل له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا زبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الزباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقضي عزيز الله يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم لبیش رحلی صدری ویسر لی امری وحل اللقنتم من لسانی یفقفو قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا آمین یا رب العالمین گزشتہ ہفتے کی چار نشستوں میں یہ جو سورہ حج کے آخری رقو پر مشتمل ہمارے اس منتخب نصاب کا درس نمبر پندرہ ہے جس سے کہ اس کے چوتھے حصے کا آغاز ہو رہا ہے اس کے ذمن میں تمہیدی امور بھی بیان ہو گئے تھے اور جیسے کہ عرض کیا جا چکا ہے یہ رقو جو کل چھ آیات پر مشتمل ہے قرآن حکیم کی دعوت کے موضوع پر نہایت جامع ہے اس کی پہلی چار آیات میں خطاب یا یوناس سے ہے اور ان چار آیات میں قرآن حکیم کی دعوت عام یا دعوت ایمان کا خلاصہ آ گیا ہے بقیہ دو آیات میں یا الذین عامنو سے خطاب ہے اور اس میں قرآن حکیم کی دعوت عمل یا دعوت خصوصی جس کے مخاطب ہیں اہل ایمان ایمان کا دعوی کرنے والے ان کا خلاصہ ہے تو پہلی چار آیات میں جو دعوت عام یا دعوت ایمان بیان ہوئی ہے اس کا خلاصہ بھی آ چکا ہے اب گمان یہ تھا کہ ہم آگے بڑھیں گے اور جو دعوت عمل ہے یا جو دعوت خصوصی ہے اس پر گفتگو کا آغاز ہو جائے گا لیکن گزشتہ اتوار کو میری طبیعت حاضر نہیں تھی لہذا بعض اہم نکات رہ گئے ہیں تو ابھی ہمیں کچھ وقت صرف کرنا ہوگا اسی پہلے حصے سے متعلق چند کو مور کی مزید وضاحت پر جیسے کہ عرض کیا جا چکا ہے قرآن حکیم کی دعوت عام جس کے مخاطب پوری نوع انسانی ہے اس لیے کہ حضور کی بےسط ہوئی ہے تمام انسانوں کے لیے ومار صلاح کا اللہ کا فت النا سے بشیرم و اسی لیے یہاں خطاب یا الناس سے ہے اور یہ دعوت ایمان ہے مانو اللہ کو مانو اس کی صفات کمال کو مانو اس کی توحید کو مانو وہی کو ملائکہ کو کتابوں کو انبیاء کو رسولوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو قرآن میں ہدایت کے کامل ہو جانے کو اور اس کے محفوظ ہونے کو پھر مانو قیامت کو باس بعد الموت کو حشر و نشر کو حساب کتاب کو جزا و سزا کو جنت کو دوزخ کو یہ جو دعوت ہے ماننے کی دعوت ہے یعنی ایمان کی دعوت اس کو ہم گروپ کرتے ہیں عام طور پر ایمانیات یات پہلے توحید یا ایمان باللہ دوسرے ایمان بالرسالت، تیسرے معاد یا ایمان بالآخرہ تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ ان چار آیات میں اکثر حصہ توحید کے بیان پر شرک کی مذمت اور توحید کے اسبات اور توحید کے التزام کی تاکید پر مشتمل ہے صرف ایک آیت وہ بھی نصف وہ فلسفہ رسالت پر مشتمل ہے لیکن یہ کہ نہایت اہم موضوع ہے اور یہاں پر رسالت سے متعلق ایک ایسا اہم مسئلہ سامنے آیا ہے کہ جو میرے علم کی حد تک قرآن حکیم میں کسی دوسرے مقام پر نہیں ہے اسی طریقے سے ایمان بالآخرہ اگرچہ نہایت اہم ہے اس لیے کہ انسان کے عمل کی درستی کے لیے آخرت کا یقین یہ سب سے زیادہ مؤثر ہے لیکن ان چار آیات میں سے آخری آیت کا بھی ایک تہائی حصہ ہے جو ایمان بالآخر پر مشتمل ہے تو پچھلی نشست میں آخری بات یہی بیان ہوئی تھی کہ اس کا سبب کیا ہے جیسے کہ عرض کیا جا چکا ہے قرآن حتیم کی صورتوں میں ابتدائی آیات اور اور اختتامی آیات جن کو ہم کہتے ہیں فواتح ہے اور خواتی میں سور ان کے مابین بڑا گہرا ربط ہوتا ہے تو چونکہ سورہ حج کے پہلے رکوع میں بڑی تفصیل کے ساتھ ایمان بالآخرہ کی بحث آ چکی ہے چنانچہ وہ رکوع کل دس آیات پر مشتمل ہے جن میں سے پانچ آیات جو ہیں وہ آخرت سے متعلق ہیں یا ستور اب ان زلزل تسات عظیم یو متراہ تذل و کلو مرزیات اما ارزات کلو ذات ہما و ترنا سسکارا وما ہوں بے سکارا ولا کن عزاب اللہ شدید یہ دو آیات جو ہے وہ جس کو ہم عام طور پر قیامت کہہ دیتے ہیں اصل میں جس کو اسا کہتا ہے قرآن یعنی وہ جو زلزلہ آئے گا اور اس کائنات میں ایک عمومی ہلچل ہوگی اور سیارے ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہو کر اڑیں گے اور یہ زمین کھینچ کر چٹیل میدان بنا دی جائے گی یہ ساری کیفیات جو ان کا تعلق جو ہے در حقیقت ساخ قیامت ہم اردو میں قیامت کہتے ہیں پرانے مجید میں قیامت کا دن وہ ہے جو باس بادل موت کے بعد آئے گا یوم القیامت جبکہ پوری نو انسانی دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کے حضور میں کھڑی ہوگی یوم یقوم الناس رب العالمین جس دن کے کھڑے ہوں گے تمام لوگ اب پروردگار کے سامنے وہ ہے اصل میں یوم القیامہ یہ یوم الصا ہے کہ جس میں یہ ہلچل آئے گی اور ایک ایک تباہی آئے گی اور ایک عمومی موت واقع ہو جائے گی اور اس کے درمیان میں پھر باس بعد الموت ہے تو پہلی دو آیات سورہ سورحج کی قیامت کا وہ تصبرج سا ان زلزلتا سا تشراضی اس پر مشتمل ہے میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں صرف حوالہ دے رہا ہوں اور درمیان میں پھر تین آیات آئی ہیں جن میں سے ایک تو شاید قرآن مجید کی طویل ترین آیات میں سے ہو اگر طویل ترین نہیں اس لیے کہ طویل ترین جو ہے وہ تو سورہ بقرہ کی آیت الدین ہے لیکن یہ کہ شاید دوسرے نمبر پر طبالت میں جو چند آیات آئیں گی ان میں سے یہ بھی ہے فائن تم فی من الباص فعن خلق ناک ام بن طرابن سممن نطفت ثمن سم عالقتن سممن مضبطن مخل <تصفح> یہ ساری جو تخلیق کے جو بھی مراحل تھے ان کو بیان کیا شواہد کے طور پر کہ تم باس بادل موت کے بارے میں اگر کسی شک میں مبتلا ہو تو غور تو کرو یہ وہی مضمون ہے جو سورہ قیامہ کے اختتام پر آیا تھا کہ تمہیں کس کن چیزوں سے اللہ نے پیدا کیا ہے کن کن مراحل سے گزارا ہے کیا اس کی خلاقی ختم ہو گئی کیا اس کی قدرت ختم ہو گئی کیا تمہیں وہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں مزید برآں اسی آیت میں فرمایا و ترل ارب ہام دتن فیضا انزلنا تزت و ربت من امبت منقل بحیج تم اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتے ہو کہ زمین مردہ پڑی ہوتی ہے اس میں بےآب و ہو گیا ہوتی ہے کوئی آثار زندگی کے نہیں ہوتے کہ جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ حرکت ہے سرسراہٹ ہے مگر اب زندگی ہی زندگی ہے معجزن ساقی۔ یہ جگر کا بڑا پیارا شعر ہے جب انہوں نے شراب نوشی سے توبہ کر لی تھی تو جو انہوں نے اس توبہ کے بعد جو ساقی نامہ لکھا ہے وہ بڑا ایک پاکیزہ ساقی نامہ ہے اس میں رگوں میں بھی کبھی صحباہی ہی رقص کرتی تھی مگر اب زندگی ہی زندگی ہے موجز ساقی جب ہم پیتے پلاتے تھے تو ہماری رگوں میں بھی خون کی بجائے شراب گردش کرتی تھی لیکن اب زندگی گردش کر رہی تو بالکل وہ شعر مجھے اس لیے یاد آ گیا کہ زمین بے آب ہو گیا پڑی ہوتی ہے زندگی کے کوئی آثار نہیں ہوتے بارش ہوتی ہے اور ہر طرف حرکت اور برکت اور ایک نمود اور ایک زندگی اور حیات کے مظاہر جو شروع ہو جاتے ہیں تو جب تمہارے اپنے سامنے یہ فینومین ہے اور تم ہر سال بلکہ سال میں کئی مرتبہ اس کا مشاہدہ کرتے ہو تو باسے سے بادل موت کا شک کیوں کر رہے ظال کا بے ان اللہ حق ون نہ قَدِيرٌ وَأَنَّ السَّاعَةَ کل شاً رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ سات يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ یہ میں نے آپ کو پانچ آیتیں سنا دی ہیں اس سورہ مبارکہ کے پہلے رکوع سے صرف حوالہ دینا تھا کہ ایمان بالآخرہ پر چونکہ اس قدر تفصیل جو ہے سورہ حج کے پہلے رکوع میں آ گئی ہے لہذا یہاں اختصار سے کام لیا گیا اب جو اصل مضمون تھا جس پر کہ یہ آخری رقوع کی پہلی چار آیات کا یوں سمجھیے کہ اکثر و بیشتر تقریباً تین آیات جو ہیں وہ توحید کے بیان پر اللہ تعالی کے صفات کمال کے بیان پر اور شرک کی مذمت میں آئی اس کے ضمن میں جو فلسفہ میں بیان کر چکا ہوں کہ علامہ اقبال کا فلسفہ خودی اگرچہ وہ تو ایک چیز طرح بن گیا ہے اس لیے کہ شد پریشہ خواب من اسکسرت تعبیر ہا. کسی نے اس کی تعبیر کسی انداز میں کی ہے کسی نے اسے کسی انداز میں بیان کیا ہے تو بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ معین کیا جائے کہ علامہ کا فلسفہ خودی کیا لیکن یہ کہ ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم و مقفور نے پھر علامہ اقبال کے اس فلسفے کو باقاعدہ ایک فلسفے کی شکل دی ہے اور وہ ان کا فلسفہ ہے نسب العینوں یا آدرشوں کا فلسفہ کہ انسان اپنی گویا کے جس طرح سے اپنی حیات طبی کے لیے کھانے پینے کا محتاج ہے ہوا کا اور غذا کا محتاج ہے اسی طرح اس کی ایک حیات معنوی اس حیات معنوی کی ضرورت ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی نسب العین ہو کوئی آدرش ہو کوئی, آدرش ہو، کوئی آئیڈیل ہو کوئی مقصود ہو جس کے لیے وہ محنت کرے بھاگ دوڑ کرے یہ انسان کی ایک ضرورت ہے جیسے بھوک لگتی ہے اور انسان اس کے لیے بے ہو کر ادھر ادھر تلاش کرتا ہے کہ غذا جس سے کہ سیری کا سامان فراہم کر سکے اسی طریقے سے انسان کی یہ لازمی ضرورت ہے کہ وہ کسی نہ کسی شے کو اپنا مقصود و مطلوب بناتا ہے البتہ یہ کہ وہ مقصود و مطلوب اگر گھٹیا ہوگا تو انسان بھی گھٹیا رہے گا اس کی شخصیت اور سیرت و کردار بھی پست رہے گی اگر وہ مقصود اور نصب العین بلند ہوگا اعلیٰ ہوگا تو اس کی اپنی شخصیت جو ہے اس کو طرف و حاصل ہو گیا اس فلسفے میں البتہ ایک نقطہ رہ گیا ہے کہ یہ جو فلسفہ ہے طالب و مطلوب والا جس کے بارے میں کہ میں ارض کر چکا ہوں کہ یہ واقع توحید کا اصل خلاصہ یہی ہے توحید کا لب لباب یہی ہے توحید کی روح یہی ہے اور اس کو امام ابن تعمیہ رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے میں بتانا بھول گیا تھا ان کی دو اصطلاحات ہیں اگرچہ ان کی وہ کتاب میں نے خود نہیں پڑھی ہے لیکن جو بھی اہل علم ہیں جنہوں نے مطالعہ کیا ہے ان سے یہ معلوم ہوا کہ انہوں نے توحید کو دو حصوں میں تقسیم کیا ایک توحید فلعقیدہ اللہ کو ایک ماننا جاننا علمی اعتبار سے نظری اور علمی اعتبار سے توحید دیکھے توحید ف جس کو میں نے توہید عمل ہی قرار دیا ہے میری ایک کتاب موجود ہے اسی عنوان سے لیکن اس کو انہوں نے توحید فلب کہا ہے یعنی مطلوب ایک ہو جائے انسان کا اللہ کے سوا کوئی مطلوب نہ رہے تو عرض کر چکا ہوں میں پچھلی اس بحث میں کہ لا محبود اللہ لیکن یہ کہ اس سے آگے بڑھ کر اس کی جو اصل حقیقت ہے وہ کیا ہے لا مطلوب الا لا مقصود اللہ لا, لا محبوب الا اس کے ذمن میں تھوڑی سی وضاحت کی مزید ضرورت ہے اس لیے کہ اگر انسان غور کرے تو انسان کے مقاصد تو بے شمار ہیں اس کی مطلوب اشیاء بے شمار ہیں اگر انسان سوچے مجھے یہ بھی درکار ہے یہ بھی مطلوب ہے یہ بھی میری ضرورت ہے یہ بھی میری اس کی بھی مجھے احتیاج ہے تو بے شمار ہماری ضروریات ہیں بے شمار مقاصد ہیں لیکن یہ کہ ایک انسان کی زندگی میں جیسے ہم کہتے ہیں آرگنزم اگر ایک آرگنائز پرسنالٹی ہوگی تو اس میں کچھ پرایورٹیز کا تعین ہوتا چلا جاتا ہے کھانا درکار ہے اپنی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے زندگی کس لیے درکار ہے شہ شہر درکار ہے اپنے فلاں جبللی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے لیکن خود اس کا مقصود و مطلوب کیا ہے تو آپ اگر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا درجہ بدرجہ یہ چیزیں اس سے کے لئے مطلوب ہیں یہ چیزیں اس کے لئے مطلوب ہیں بالآخر اگر واقع ایک, ایک اور کمپوز پرسنالٹی ہے انسان کی تو اوپر جا کر ایک مقصود رہ جائے گا باقی تمام مقاصد اس مقصود حقیقی کو سب سرو کریں گے وہ سب اس کے تابع ہو جائیں گے سب اس کے لیے گویا کے اسباب فراہم کریں گے اور اوپر جا کر وہ ایک مقصود و مطلوب ہو جائے گا لیکن یہ ہر انسان کا معاملہ نہیں ہے یہ اچھی طرح سمجھ لیجیے بہت سے انسان ہیں موت تک کنفیوز رہتے ہیں ان کی کیفیت یہ رہتی ہے کہ ایما مجھے روکے ہے تو کھینچے ہیں مجھے کفر کعبہ میرے پیچھے کلیسا میرے آگے کبھی ادھر کبھی ادھر لا الا ہا ولا الا وہ خود موین نہیں کر سکتے کہ ہمارا مطلوب کیا ہے خود ان کا ذہن واضح نہیں ہے کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں یہ بھی چاہیے کچھ دنیا بھی چاہیے دولت بھی چاہیے پھر آخرت بھی چاہیے اللہ بھی چاہیے یہ ساری چیزیں چاہیے اور در حقیقت ایک انسان جو ہے جس کی کہ کمپوز پرسنالٹی ہو اور جس میں کہ کوئی سپلٹنگ آف دی پرسنالٹی نہ ہو شخصیت ٹوٹی پھوٹی ہوئی اندر سے نہ ہو بلکہ یہ کہ اس کا آرگنائز پرسنالٹی اس میں یہ تمام چیزیں جو ہیں معین ہو جانی چاہیے کہ آخری مقصود میرا یہ ہے یہ جو آخری مقصود ہے جب ہم کہتے ہیں لا مقصود الا اللہ اس کا مطلب یہ نہیں کوئی اور سے مقصود نہیں ہے زندگی بھی ہمیں ایک مقصود ہے اس کا برقرار رکھنا مقصود ہے اس کے لیے معاش کی جد و جہد جو ہے وہ بھی ذرائع ہیں لیکن یہ کہ یہ مقصود اصلی نہیں ہے تو مراد یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں لا محبوب اللہ محبوب حقیقی اللہ کے سوا کوئی نہ رہے باقی ساری محبتیں اللہ کی محبت کے تابے ہو جائے لا مطلوب اللہ تمام مطالب اور مقاصد سے بلند تر مقصد یہ ہو جائے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے اللہ کی رضا یہ ہے ہمارا اصل نسب العین اس طریقے سے لا مقصود لا مطلوب الا لا محبوب اللہ یہ ہے در حقیقت کے جو کسی بھی انسان کے لیے جسے میں کہتا ہوں کمپوسٹ پرسنالٹی وہ خود اپنی شخصیت جو ہے اس, کو اس کے اندر اس نے تعین کر لی ہو ترجیحات کی اسے معلوم ہو کہ میرے لیے پرائرٹی نمبر ون یہ ہے یہ تو مجھے ہر کاسٹ پر درکار ہے باقی چیزیں جتنی ہو جائیں جس درجے میں بھی حاصل ہو جائے دنیا حاصل ہو جائے اگر کسی درجے میں تو کوئی برائی نہیں ہے کل من ہر رما زینت اللہ التی اخرجاد ہی وقع یہ بات سے کہیے کس نے حرام کی ہے وہ زینت کی چیزیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں اپنے بندوں کے لیے آرائش ہے دنیا میں آسائش ہے اللہ نے جو اچھا سامان پیدا کیا کو حرام تو نہیں وقوع یہ من الرزق منا کھانے پینے کی اچھی چیزیں کس نے حرام کی ہیں لیکن یہ ہے کہ بندہ مومن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اصل ہے اللہ کی عبادت اور بندگی اللہ کی رضا جوئی اللہ کے حکام پر عمل پہرا ہوتے ہوئے جو کھانے کو مل جائے اچھا مل جائے شکر ادا کیجیے لیکن یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کی قربانی دے کر حلال اور حرام کی حدود کی تمیز کو اٹھا کر حاصل کرنا چاہیں گے اب معلوم ہوا کہ آپ کا قبلہ بدل گیا اب آپ کا مقصود و مطلوب ہی یہ آسائش ہے آپ کا مقصود و مطلوب ہی دنیا کی چیزیں ہیں تو یہ ہے اصل میں کہ جس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ آدر اور نصب العین جو ہے یہ در حقیقت معین ہو جائے کہ اللہ کے سوا کوئی مقصود حقیقی مطلوب حقیقی محبوب حقیقی نہ رہے باقی ساری چیزیں اس کے تابع ہو جائیں اس کے لیے قرآن مجید میں جو اصطلاح آتی ہے وہ نوٹ کر لیجئے یرییدون وجہ وہ ارادہ رکھتے ہوں صرف اس کے چہرے کا اب وجہ کہتے ہیں چہرے کو یوریدونا وجہ ہو اور اس سے مراد کیا ہے اللہ کی رضا جوئی اللہ راضی ہو جائے اللہ جس سے انسان راضی ہوتا ہے ادھر متوجہ ہوتا ہے اور جس سے ناراض ہو چہرہ پھیر لیتا ہے تو در حقیقت یہ جو باہمی مواجہ ہے یہ بندے اور رب کے مابین صحیح تعلق کے لیے علامت ہے مواضحہ باب مفال ہے یعنی رو در روح ہونا آمنے سامنے آنا یہ گویا کہ بندے اور رب کے مابین مواجہ ہو جائے ہماری توجہ اللہ کی طرف ہو جائے اور اللہ کی توجہ ہماری طرف ہو جائے یہ مواجہ باہمی ہوا باب مفاللہ سے کہ چہرہ رخ اللہ کا ہماری طرف یعنی اللہ کی رحمت شفقت عنایت یہ ہماری طرف ہو ہمارے شامل حال ہو ہم اللہ کی طرف رخ کیے ہوئے ہوں اللہ کی بندگی اللہ کی عبادت اللہ کی رضا جوئی ہی کو اپنا مقصود اور مطلوب حقیقی بنا لے چنانچہ اسی کے لیے لفظ آتا ہے انی وجہ تو وجہ الزی فطرا وات و اللہ حنیف عمانہ من المشرقین وہی یہ جو باب تفریح سے آیا ہے توجیح اپنا چہرہ ادھر کر لینا انی وجہ تو وجہ الزی فطرا حنیفہ وما من المشرقی تو اللہ کی رضا جوئی کے لیے یوریدون وجہ ہُر نوٹ کیجئے بار بار میں اس چیزوں کو کی تکرار کے ساتھ جو ہے میں دہرا رہا ہوں ان کو کہ اہم مضامین قرآن حکیم میں دو مرتبہ ضرور آتے ہیں چنانچہ میں حیران ہوا آج میں نے جب اس کو تلاش کیا تو ہی انہیں الفاظ کے ساتھ یہ یوریدون وجہ دو جگہ قرآن میں موجود ہے سورہ نام کی آیت نمبر باون ہے ولاد اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو غلام ہے یا بیچارے مفلس اور قلاش مسلمان ہیں آپ ان کو دھتکاریے نہیں اپنے سے دور نہ کیجئے تاکہ جو قریش کے سردار ہیں وہ آپ کے پاس آ کر بیٹھ سکیں چونکہ وہ کہتے تھے کہ اے محمد آپ کی محفل میں ہر وقت اس قسم کے لوگ بیٹھے رہتے ہیں کوئی غلام ہے کوئی کمی کاری ہے کوئی مزدور ہے ہمارے شایان شام نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ آ کر آپ کی محفل میں بیٹھیں تو اب آپ اس کے لیے کہیں ان لوگوں کی کسی درجے میں دل جوئی کرنے کے لئے ان سرداران قریش کی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی طبیعت میں یہ بات آ جائے ہٹ جائیں یہ لوگ آپ کے پاس سے ولا تتر اور بالکل نہ اپنے پاس سے ہٹائیے ان لوگوں کو کہ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام اور جن کا تو مقصود اور نسب العین ہی یہ رہ گیا ہے کہ وہ اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں اللہ کی رضا چاہتے ہیں اللہ کی رضا ہی ان کا نسب العین بن چکا ہے اور اسی طرح سورہ کحف کی آیت نمبر اٹھائیس میں فرمایا وسمر نَفْسَكَ کا مال نذیم یٹرول ارب بہم بلغدات وشی یوریدون ایک ہی بات ہے کہنے کا اسلوب مختلف ہے تھامے رکھیے اپنے آپ کو ان لوگوں کی صحبت اور معیت میں کہ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام اور اسی کی رضا کے جویا ہے اور اسی کے چہرے انور کے وہ طالب ہیں اور پرستار ہیں ان کی صحبت پر صبر کیجئے جمے رہیے ڈٹے رہیے اور یہی انداز کہا ان کو اپنے پاس سے مت ہٹائیے نہ دیجے. ایک ہی بات ہے صرف اسلوب کا فرق ہوا لیکن دو جگہ بات آ گئی ولا تترزین شی یریدون اور یہاں فرمایا وسمر نفسا کمال نظین یدرون عرب بہ بلغدات ولشی یریدون ایک ہی مضمون دو جگہ آ گیا مستوب اسلوب بدل گیا اسی کے لیے آج کل ہمارے یہاں جو اصطلاح مستعمل ہے وہ ہے نصب العین یہ چونکہ عام اصطلاح ہے اس وقت اس کے حوالے سے بھی میں چاہتا ہوں کہ بات واضح ہو جائے اور اس میں بھی چونکہ کچھ مغالتیں آج کل ہوئے ہیں ایک تو یہ کہ صوفیا کے ہاں ایک بات ہے جو صحیح بات ہے اس کو میں چاہتا ہوں اس حوالے سے آپ سمجھ لیں نسب العین کیا ہے آنکھ نصب جو چیز سامنے نصب ہے آنکھ جس چیز پر جمی ہوئی ہو وہ نسم العین ہے یعنی یہ کہ آپ دن رات میں نمعلوم کتنے کام کر رہے ہیں لیکن یہ کہ آپ کا ایک نسم العین ہے مقصود ایک ہے باقی ساری چیزیں اس کے تابع ہیں ساری حرکت ہے آپ کی معاشرت ہے معیشت ہے آپ کاروبار کر رہے ہیں کوئی ملازمت کے لیے جا رہے ہیں سب کر رہے ہیں بیوی بچوں میں ہیں ان کا حق ادا کر رہے ہیں یہ سب ساری آپ کی صبح سے لے کر شام تک کی جو بھی حرکات و سکنات ہیں ان کی تو گنتی نہیں کی جا سکتی نصب العین ایک رہے گا نگاہ جمی رہے گی ایک منزل پر نصب العین جو ہے انسان کا وہ کیا ہے تو اس میں ایک بات تو وہ کہ جو بہت صحیح ہے اور صوفیہ کہاں ہے جنت بھی آپ کا نسب العین نہ بن جائے کہیں جنت بھی مطلوب و مقصود کے درجے میں نہ آ جائے مطلوب و مقصود کے درجے میں صرف اللہ کی رضا یہ وہ چیز ہے کہ جو صوفیاء کے ہاں بیان ہوتی ہے اور حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ ان کے جو ایک وہ اس کو آپ حکایت کہہ لیں واقعہ کہہ لیں اس کے حوالے سے اس حقیقت کو عام طور پر بیان کیا جاتا ہے تصوف کے حلقے میں کہ ایک روز اپنے جذب کی کیفیت میں وہ نکلی ہے ایک ہاتھ میں ایک لوٹا جس میں پانی ہے ایک ہاتھ میں ایک مشل جو جلی ہوئی ہے اس میں آگ لگی ہوئی ہے بشل ہے تو کسی نے پوچھا کہ رابعہ کہاں چلی تو فرمایا کہ میں اس, اس مشل سے جنت کو آگ لگانے جا رہی ہوں اور اس پانی سے جہنم کو بجھانے جا رہی ہوں تاکہ لوگ اللہ کی بندگی صرف اس کی رضا کے لئے کریں جہنم سے بچنے اور جنت کے لالچ میں نہ کریں تو واقعہ یہ ہے کہ یہ بات اپنی جگہ پر بہت بلند ہے اور بہت اونچی بات ہے اور صحیح بات ہے اور یہی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے مختلف احادیث سے کہ اہل جنت بھی ظاہر بات ہے کہ اہل جنت آخر مختلف مراتب ہوں گے درجات مختلف ہوں گے جب حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ کمتر درجے کا جنتی جو ہے اپنے سے بالا تر درجے کے جنتی کو ایسے دیکھے گا جیسے تم زمین پر بیٹھ کر آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہو اس لیے کہ جب جنت کی وسعت بتائی گئی ہے اور سماوات وال تمام آسمانوں اور زمین کا احاطہ کر لینے والی ہے وہ جنت اس کی وسط کا آپ کیا اندازہ کریں گے تو اس میں جو درجات ہوں گے انسانوں کے اس کے لیے حدیث موجود ہے کہ ایک کمتر درجے کا جنت